assalamu alaikum wa sallam voice okay voice okay لا مسلي لا سيدي ماركو سلم الله رب كل زمان وعتب الليل کہاں پر تھے کون سا باپ چل رہا تھا اور کدھر تھے احمر جو تھا میں نے اس کی میں نے کہا تھا کہ گردان آپ نے یاد کرنی ہے صرف صغیر صرف احمر راحم احمر اب دیکھیے ذرا باب چہار جیسے احمرا سرخونا مرہ یحمرحمرا رنفا ہوا محمر تین طرح پڑھا جا سكتا ہے ٹھیک ہے نا احمرہ بھی تین طرح پڑھا جا سكتا ہے لاتاہ مرہ ليے نا جو احمرہ يہ مرمرا محمر المر مينو احمرہ مرہ ليے ماضيى كا دان كرتا ہوں احمر را احمر راہ احمر رو احمر رت احمر رتا احمر ٹھیک ہے نا احمر ارنا چھٹا سیگے کو خاص طور پہ آپ نے ان گردانوں میں خیال کرنا ہے اس باب میں بھی اگلا جو باب آئے گا ساتواں اور پانچواں اس میں بھی یہ کام کرنا ہے چھٹے سیگے کو بہت خیال سے پڑھنا ہے اگر چھٹا سیا گڑبڑ کیا نا تو ساری گر گڑبڑ ہو جائے گی کیا جائے گا احمر راہمرا احمر, را, احمر رو احمرت احمرتا احمر رت, احمرتا احمر, احمر, احمر تما احمر تم احمرتی احمر تما احمر تن احمر احمر ٹھیک ہے اب مزہ پہ آتے ہیں مزارے میں بھی خیال کرنا ہے اپنے یح احمر یح مر مر احمرونا تحمر رو تحمران یا مرنا چھوٹے سیگے کو خیال کرنا ہے چھٹا سیاح کیسے آئے گا یا مریرنا پھر اسی سے تاریخ ہو جائیں گے یا مر مر ران یا مر پھر تحمر رو تحمر ران تحمر رونا تہمر رینا احمر رو بات تو ادھر اس میں پہ کچھ نے کال نہیں کی اسکیپ کدھر ہے وہ اسی پہ جو اس پہ نہیں آ سکتے جو انسپیک پہ ہیں کہ نہیں ہے یا اس پہ سن رہے ہیں مکسل آر پہ مکسل آر پہ کوئی سن رہے ہوں گے نہیں سن رہے پھر مجھے کال کرنی پڑے گی ایک منٹ میں اس پہ کال کر لوں پھر تو یہ تو باپ بھی مشکل ہے صلی اللہ اچھا ہماری کلاس روزانہ جو ہے نا دس پینتالیس پہ ہوا کرے گی اچھا کلاس ہماری روزانہ دس پینتالیس پہ ہوا کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ہدایتوں نے کلاس چل رہی ہوتی ہے تو ان کی دس بیس سے دس پینتالیس تک ہوتی ہے کلاس تو آپ لوگ جو ہے نا یعنی دس پینتالیس کا روزانہ بس ہم پندرہ منٹ کی کلاس لیا کریں گے پندرہ منٹ کی جو ہے کیونکہ یہ تو اب ساری یاد کرنے والی ہیں پھر آہستہ آہستہ جائیں پھر انشاءاللہ رو یاہ مر رانے یاخ مر رون تحمر رو تحمر رانے یاح میرنا تحمر رو تحم رانے تحمر رونہ تحمر اب اس کے آگے لنگ یاہمر رالن یاخ مہ رال یاخ مہن تحم تحمر تحمر لن لن احمر را لن احمر را اچھا اب لم کی کردان کرتے ہیں ذرا لم کی لم کے جو سیگی آئیں گے اس میں کیا آئے گا پانچ سیگی ایسے ہوں گے جن کو تین طریقوں سے پڑھا جائے گا تین طریقوں سے جیسے امر میں میں نے کہا نا احمر راہ احمر را احمر, را احمر را تو لم کے اندر پانچ سیگی ایسے آئیں گے وہ یہ پانچ سیگے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے نا پانچ سیگے ہوتے ہیں نا چودہ میں سے میں نے آپ کو کہا تھا چودہ میں سے پانچ سیگے ایسے ہوتے ہیں جس میں آخر میں کیا آتا ہے ذمہ آتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے یزریبو یف الو جو سیگے ہوتے ہیں مذکر واحد غائب،, غائب واحد منس غائب واحد مذکر حاضر واحد متکل اور جمع متقلم ٹھیک ہے نا ان پانچ سیگوں کو ہم تین طریقوں سے پڑھیں گے ذرا دیکھیں ذرا میں کیسے پڑھتا ہوں اور ان کو پڑھنے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی انگلیوں کے اوپر نہ پوروں کے اوپر ان کو گننا ہے نے تاکہ آپ کو گڑبڑ نہ ہو لم کی گردان کرنے لگا ہوں لم یحمر مرا لم یحمر مر لم یا سمجھ رہے ہیں لم یحمر مرا لم یحمر مر لم یا یہ ایک سیگا ہوا ہے ابھی یہ پہلا سیگا جو تھا ٹھیک ہے لم یا لم یا لم یا لم یا مر لم یا رو ابھی یہ صرف واحد مذکر واحد جو مذکر قائب کے سیگے مکمل ہوئے ہیں پانچ کر کے باقی دو سیگے ویسے ہی پڑے جائیں گے تو کیسے دوبارہ دیکھیں لم یا لم یا لم یا اب تسنیا کا سیکھا پڑھنے لگوں لم یا پھر اب جمع کا لم یا رو اچھا اب پھر کوئی چوتھا سیگا آ گیا واحد مونس کا اس کو تین طریقوں سے پڑھیں گے لمتا مر لمتا مر لمتا مر اچھا اب لمتا مر اب چھٹا سیگا لمیا مریرنا چھٹا سیگا کیسے آئے گا لمیاہ مریرنا پھر واحد حاضر والا سیگا تین طریقوں سے لمتا مر لمتا مر لمتا مریر اب لمتا مر لمتا مروخ لم لمتا لم تحمر را لم مرنا اب پھر وہ تیرواں سیگا گیا تین طریقوں سے لم احمرہ لم احمر را لم احمر, لم احمر اب چودواں سیگا بھی تین طریقوں سے لم ناہ مر لم نہ مریر ہو گیا اچھا جی اب آگے چلتے ہیں اس میں فائل پڑھیں گے تو کیسے آئے گا محمر رون مخمرا نے مخمر رونا ٹھیک ہے نا مخمراتن اس میں فائل کا سیگا ایسے آ جائے گا اچھا امر کے سیگے کیسے آئیں گے احمر را احمر ری احمر, ری احمر, ری احمر ری ابھی یہ تین سیگیں <وزحان> اس طرح پڑھنے تین پہلا سیگا مکمل ہوئے امر کے اندر سے امر کے چھ سیگے ہوتے تو, تو کیسے امر حاضر احمرہ احمر را احمر, ری احمر, ری احمر ری احمر احمر رو احمر ری احمر احمر نچھا اور غائب کسی کیسے پڑھے گا لی پھر لیتا مرہ لیتا مرہ لیتا مر لیتا مر تو یہ اس طریقے سے کرنا ہے آپ لوگوں نے تھوڑی <تضع> سی کوشش کریں پھر اس کو کل ہم پھر کریں گے لیکن آج کوشش کریں گے پتا ذرا تھوڑی سے ذرا یہ ہے اور یہ پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا زبان پہ چڑھانے ہے سرف کا تعلق کس کے ساتھ ہے سرف کا تعلق کے ساتھ چڑھانے کے ساتھ ہے زبان پہ آپ چڑھائیں گے تو آپ کو زبان پہ چڑھے گا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کیا پڑھنا ہے لیکن زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہوتا بعض دفعہ میرے ساتھ نہیں ہوتا کئی دفعہ ایسے مشکل الفاظ جو آتے ہیں بیچ میں اور ایک گردان پتن کتنی سو سو دفعہ کتنی دفعہ گردانے کی ہوئی ہوں گی لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ پورے اب پورا سال کا وقفہ آ جاتا ہے اب تو ہم گردانے تو نہیں کرتے نا گردانے تو نہیں کرتے تو وہ پھر زبان کے اوپر چڑھنی مشکل ہوتی ہے ہاں لیکن ایک چار پانچ دفعہ کر لیں تو پھر وہ فوراً دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے کام سے جی دوبارہ چڑھنے لگ پڑتا بس آج اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ اللہ منڈے کو کریں گے اس کو اب یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے السلام علیکم <سلام> اللہ <سلام> میں ایک فری ہے کیوں